الحمد لله رب العالمين والاعقبت للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمصليين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد وفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفز من قول الا لديه رقيب عتيق صدق الله مولانا العظيم صد رس نبی الکریم الرف الرحیم اللّہ بالقرآن بالقرآن الجنة بالقرآن ونجنا من القلوب نابل قرآن اخلاقنا اخلاق نابل قرآن واطخل الجن طب القرآن ونجنار قال اللہ تعالیٰ و تبارک فیشان حبیب ہی مقبر تسلیمہ سلاۃ اللہ محبوبہ رب تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی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 فخر ارب اجن والی مکان سیاہ لامکان سید ان سا سر برے لالا رخان نی رے تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جلبائے یا زن نور ذات لم یزن باعث تروین عالم فخر آدم و بنی عالم نیر بتحا راز دار ما اوہ شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، زبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج زبان کی حفاظت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا بادگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جانہ نے قرآن مجید قرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما من کولن اللہ لدہ رتیب عدید کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے جب بھی زبان سے ہم کوئی بات نکالتے ہیں تو ہمارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں ان کو فوراً لکھ لیتے ہیں اس کے تحت امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مریض بیماری کے عالم میں جو ہائے وائے کرتا ہے فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں انسان کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہ خوشی کے آلت میں نکلے وہ غم کی کیفیت میں نکلے وہ اچھائی کا جملہ ہو یا برائی پہ مشتمل فرشتے لکھ لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن ایک ایک چیز سامنے رکھ دی جائے گی اس لیے ضروری ہوا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس کی گرفت میں آ جائیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا من کانا یوم ووم آخر فل یق الخیر اول یسم فرمایا تم میں سے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یا تو کلمہ خیر کہنا چاہیے یا پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے انسان زبان سے اچھی بات نکالے اور اگر اچھی بات کرنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر خاموشی بہترین دولت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جانہ نے ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہے اور وہ فرشتے لکھ رہے ہیں اس لیے اولاد آدم کی بہت ساری برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اکثر خطا یا ابن آدمہ فیل لحسان کہ اولاد آدم کی بہت ساری خطائیں اس کی زبان میں ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو پورے آزائے بدنیاں زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ تو خاموش رہنا چونکہ زبان کی گفتگو سے باقی سارے جسم کے اعضاء کو سزا بھگتنی پڑتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کو گزارش کرتے ہیں کہ تو خاموشی اختیار کرنا تو غلط بات نہ کہنا علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جہاں بولنا بہت ضروری ہو جائے وہاں بولنا چاہیے ورنہ خاموشی بہترین دولت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلم نے شاد فرمایا من سامتا نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی بادشاہ کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی اس نے مختلف حکامہ کو بلوایا اور اس کے علاج معالجے کا کہا کسی نے کوئی علاج تجویز کیا کسی نے کچھ کہا حتیٰ کہ کسی حکیم نے یہ مشاورت دی کہ صبح کے وقت اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی اس کی صحت کا باعث ہوگی اور دماغ کے اندر پیدا شدہ خشکی شاید اس کے بولنے کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہوگی ایک نوکر کو ساتھ دے کر کے بادشاہ اس کو روزانہ سیر کے لیے اور شکار کے لیے بھیجتا اور روزانہ رپورٹ لیتا نوکت سے غلام سے کہ اس نے کوئی بات تو نہیں کی روزانہ نفی میں جواب ملتا ایک دن ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے اور غلام نے درخت کو خوب جھانک کر کے دیکھا لیکن اس کی شاخوں میں اسے کوئی جانور نظر نہ آیا آگے گزر گیا تو پیچھے سے فاختہ کے بولنے کی آواز آئی تو غلام واپس پلٹا اور شاخوں میں بڑے غور سے اس کو ٹٹولا وہ نظر آ گئی تو اس نے تاک کے تیر مارا تو وہ پھڑ پڑاتی ہوئی زمین پہ آ گری اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا صدق یا رسول اللہ حضور, بارد حضور بارد آپ بارد نے سچ فرمایا جب واپس غلام پہنچتا ہے تو اس کا آقا بادشاہ دوپہر حسب معمول مانگتا ہے کہ اس نے کہا اس نے یہ بات آج کی ہے یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ بات کی بادشاہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسم خاموش ہو گیا ہوا ہے تو پہلے تو وہ ناز و سے اس کی اس کے علاج معالجے کی صورت کر رہا تھا اب اس نے جلادوں کو کہا اسے پکڑو اور الٹا لٹکاؤ اسے مارو اس کی طبیعت ٹھیک کرو تو شہزادے کو پکڑ لیا گیا اور الٹا لٹکا کر جلادوں نے مارنا شروع کیا تو یہ پھر بولا کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ حضور آپ نے سچ, سچ کہا فاختہ بولی تو وہ ماری گئی, گئی میں بولا تو میں مارا گیا تو خاموشی کے اندر فائدے ہیں حضرت عیسا علیہ, علیہ السلام کا قول موجود ہے علماء نے اس کو نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں ان وسیعتوں میں ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر تیرے پاس موتیوں جیسی گفتگو ہو تو پھر بھی خاموشی اختیار کرنا تو زیادہ بولنے سے انسان کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتے ہیں اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا خوبر بنا یا پھر خاموشی اختیار کریں تاکہ زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو جائے اور اولاد آدم کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں زبان کی آفتیں اور زبان کی بے احتیاطیاں انسان کو پھنسا دیتی ہیں حضرت شیخ ساتھی شیرازی فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ ای ایب و نہ نہفتہ باشد ہر بے شہ گما کے خالیص شاید کے پلنگ خفتا باشر فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک بولتا نہیں اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں اور اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں اگر ایپ چھپے رہیں گے تو لوگ آگاہ نہیں ہوں گے اسے برا نہیں کہیں گے اور اگر ہنر ظاہر ہوں گے تو حاصل پیدا ہوں گے اس لیے خاموشی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سطر پوشی فرماتا ہے اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا ہی خوگر بنائیں اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کریں زبان کی وہ بے احتیاطیاں جس سے انسان کو بہت سارے نقصان پہنچتے ہیں ان میں سے ایک بے احتیاطی یہ ہے کہ بے مقصد بات کرنا جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بات نہیں کرنی چاہیے انتہائی اشد ضرورت ہو تو گفتگو کرے حضرت ابو بکر بن داسا حضرت امام ابو داود سے روایت کرتے ہیں جس کو امام بدر الدین عینی نے امداد القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پانچ لاکھ حدیثوں کو جمع کیا ساری زندگی لگا دی اس کام پہ اور پانچ لاکھ حضور کی احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا پھر ان میں سے انتخاب کیا تو آٹھ ہزار احادیث انہوں نے ان میں سے الگ کی اور پھر ظہت اور مناقب کی حدیث کو الگ کر کے انہوں نے اس سے آگے پھر انتخاب کیا تو وہ صرف چار سو حدیثیں رہ کی. چار سو احادیث میں سے پھر انہوں نے خلاصہ تیار کیا اور انتخاب کیا صرف چار حدیثوں کا اور وہ کہتے ہیں جو ان چار حدیثوں پہ عمل کر لے اس کے دنیا دین کے لیے یہ چار حدیثیں ہی کافی ہیں اور یہ اسلام کی اساس ہیں اسلام کی بنیاد ان چار حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام مالا ہے کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیں کوئی عمل کوئی کور کوئی فی کوئی رویہ اٹھنے والا کوئی قدم اور حرکت کرنے والا کوئی ہاتھ اس کا مقصدیت سے خالی نہ ہو ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے یہ کسی شخص کے دین کا حسن ہے یہ پانچ لاکھ احادیث کے ذخیرے سے جو چار منتخب حدیث ہیں ان میں سے تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو قابو میں لانا چاہیے حضرت محمد بن قاب ایک بزرگ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا اب صحابہ کو جستجو رہی کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جو اس دروازے سے اندر آئے تو تھوڑی درے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سے نیک عمل کرتے کہ حضور نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا اور تم ہی دروازے سے آئے تم بتاؤ تمہارے وہ خاص عمل کون سے جس کی وجہ سے حضور نے تمہارے لئے جنت کی خوشخبری دی ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میں سلامت الصد ہوں یعنی میرے سینے میں کسی مومن کا برس اور حسد نہیں ہے اور دوسری میرے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی بے مقصد بات نہیں کی ہے میں اس حدیث کا عامل ہوں کہ ہر بے مقصد بات کو چھوڑ دے یہ اسی شخص کے اسلام کا حسن ہے فرمایا میں تو اپنے اندر یہی دو باتیں دیکھتا ہوں شاید اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے میرے بارے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو اپنی زبان کو کھولنے سے قبل یہ سوچ لیں کہ یہ بات کرنا میرے لیے ضروری ہے یا اس کے بغیر گزارا بھی ہو سکتا ہے اگر گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات کرنا ضروری ہے تو پھر ضرور کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا خير في كثير من نجوىهم الا من امر بسدقه او معروف او اصلاح بين الناس کہ زیادہ باتیں <تصفح> کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر جو کوئی صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے یعنی تین چیزیں یا لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دے اور ترغیب دے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو غرا با مساکین یتامى ان کے لیے ترغیب دلائے تو اس کے لیے اس کو گفتگو کرنا پڑے کسی کو قائل کرنا پڑے تو اس کے لیے جتنی مرضی گفتگو کرے گا وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور دوسری بات او معروف یا بلائی کے عنوان سے جو گفتگو کرے گا او اسلحاس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں لوگوں کی سلح کروانے میں لوگوں میں اچھائیاں پھیلانے میں اس عنوان کے ساتھ جو گفتگو کی جائے گی وہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے تو زیادہ گفتگو کے اندر خیر نہیں ہے اس لیے صحابہ قلیل گفتگو کرنے والے تھے اور نیکی کے معاملے کے اندر اور اچھائی کو پھیلانے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے اور لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے اور ایک روایت کے لفظ ہیں حضور نے حورشات فرمایا مبارک شخص سے جس نے زبان کی زائد باتوں کو روک لیا اور مبارک شخص کو جس نے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اگر باتیں بہت ساری ہوں تو ان کو خرچ نہ کریں ان کو روک کے رکھیں اور اگر مال زیادہ ہو تو اس کو راہ خدا میں خیرات کریں اور حضور نے ان دونوں اشخاص کو مبارکی ہے تو یہ زبان کی آفت ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہو جائے حضرت بصری ہے من کاسورا کلام ہو, کاسورا ہو جو بندہ کثرت کے ساتھ کلام کرے گا تو کسرت کے ساتھ اس کی گفتگو میں جھوٹ بھی ہوگا اور حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ سے الفاظ مروی ہیں کہ من کا سارا کذبہ ذهب جمالو جس شخص کے جھوٹ زیادہ ہو گے اس کے چہرے کا حسن زائل ہو جائے گا۔ چہرے کے اوپر ایک جمال ہوتا ہے اور ایک روحانی نور ہوتا ہے جس کا ہر خاص و عام ادراک کرتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا مزاج بناتا ہے تو اس کے چہرے کی کشش Osionfish. اور وہ نور اور, اور چہرے کا وہ جو اجالا ہے جو مومن کو بدیت کیا جاتا ہے جا جا وہ چھین لیا جاتا, جس جس جاتا ہے تو جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے اور جس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے تو اس کے گنا زیادہ ہوں گے اور جس کے گنا زیادہ ہوں گے اس کے چہرے کا جمال نخصت ہو جائے گا چہرے کی خوبصورتی چہرے کی رونق اور تر و جاتی رہے گی اس لیے خیر اس میں ہے کہ گفتگو کو کم کیا جائے اور تھوڑی گفتگو کی جائے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت فہش اور گالی دینا ہے فہش باتیں کرنا اور گالیاں دینا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو صحیحین نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے سباب المسلم وکال مومن کو گالی دینا یہ فص ہے گنا ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے تو مومن کو گالی دینا اس سے بہت زیادہ دوری رکھنے کی ترغیب شریعت اسلامیہ نے دی ہے کہ اپنی زبان کو کسی مومن کی گالی کے ساتھ ملوث نہ کرو بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچو چونکہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا کوئی شخص فہش گفتگو کرے جب بھی آپ گفتگو کریں تو اس وقت دیکھیں کہ ہماری زبان پہ کوئی ایسا جملہ جاری نہ ہونے پائے جو سوکی آنا ہو جو بازاری ہو بعض لوگ گالی شوق سے دے دیتے ہیں اور وہ اس میں بڑی بہادری سمجھتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ مکدو قسم کی گفتگو اپنی مجالس کے اندر کرتے ہیں یہ فہش گفتگو کرنا چاہے وہ درست اور سچی ہی کیوں نہ ہو اس سے منع فرمایا گیا ہے اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اچھی گفتگو کو پسند کرتا ہے تمہاری زبان فہش تفہش اور ثباب المسلم سے گندی اور غلیظ نہ ہونے پائے جس زبان سے تم نے رب کا نام لینا ہے جس زبان سے تم نے اس کے رسول کے قصیدے پڑھنے ہیں اس زبان پر غلط بات اور فہش کلمات نہیں آنے چاہیے تو یہ زبان, زبان کے زبان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ کوئی شخص فہش گفتگو کرنے کا مزاج رکھے اگرچہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی یا اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ بھی گفتگو کرے پھر بھی اس کو اپنی گفتگو کو, کو فحاشی اور جو ہے وہ سب و سے پاک رکھنا چاہیے یہ کسی زبان کا حسن ہے اور کسی زبان کا نور ہے زبان کی ایک آفت لانت کرنے کا مزاج ہے بعض pops. لوگ بڑی جلدی لانت بعض... کر دیتے ہیں کسی کے اوپر کسی شخص کے اوپر نام لے کر کے لانت کرنا جائز نہیں الا یہ کہ اس کے کفر پر موت کا یقین ہو جس طرح ابو جہل ہے ابو لہب ہے اور شیطان ہے فرعون ہے حامان ہے قارون باقی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور تیقن نہیں ہو سکتا ہے ہو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو لانت کرنے سے بھی منع فرمایا گیا بلکہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنوئی ہے وَمَا يَلَا تَلَعَنُ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَدَبِهِ وَلَا بِجَهَنَّمِ کسی شخص کو لانت نہ ڈالو لانت کا ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو یہ مفہوم ہے لانت کسی کو کہا تیرے اوپر لانت ہے <سؤال> اس کا معنی ہے کہ تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے نہ تو لانت کسی کو اوپر ڈالو اور نہ ہی اللہ کے غزب کی گالی کسی کو دو اور نہ کسی کو جہنمی کہو ان تیم چیزوں سے منع کیا گیا اور اپنی زبان کو پاک کرنے کی تلقیم دی گئی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے صحابہ حضور کے ساتھ تھے ایک سے ابھی نے جس سواری پہ بیٹھا تھا اس کو تیز چلانے کے لیے ہانکنے کے لیے گالی دی اور وہ جو گالی تھی وہ لانت کے انداز میں تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کی اس بات کو سنا تو فرمایا اللہ کے بندے لانتی اونٹ پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کیوں سفر کر رہا ہے یعنی جس اونٹ پہ تو بیٹھا ہوا ہے وہ تو لانتی ہے تو اس لانتی اونٹ کو لے کر پھر جا ہمارے ساتھ سفر کیوں کر رہا ہے یا کو یا کسی شخص کو ملعون قرار دیتے ہیں تو یہ انتہائی زبان کی لغزش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں جبکہ زبان کو کھولنے سے قبل ایک مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو میں بات کہنے لگا ہوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہے یا اس سے کسی مومن کی دل آزاری تو نہیں ہوگی تو اس لیے یہ ایک زبان کی آفت ہے کہ اپنی زبان پر لوگ کثرت کے ساتھ لانت لانے والے ہوتے ہیں تو انسانوں پر لانت کرنے سے گریز کی تلقین تو اسلام نے کی ہی ہے بلکہ اس شخص نے اپنی سواری پر جب لانت بیچی تو حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندے اپنی سواری کو لے کے الگ ہو جا جس سواری پہ تو سفر کر رہا ہے وہ تو تیرے نزدیک ملعون ہے تو گویا اس کو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی زبان کی من جملہ آفتوں میں سے ایک آفت شیر گوئی ہے یہ بات ذہن میں رکھے بعض شیر حکمت ہوتے ہیں شریعت میں اس کی ممانعات نہیں ہے بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا من تو بہت سارے شعر جو ہیں وہ حکمت والے ہوتے ہیں وہ شعر جس شعر سے سپلی جذبات کو ابھارا جائے اور جس شعر کے اندر مقصدیت نہ ہو وہ شعر جو ہے وہ زبان کی فضول گوئی کے شمار میں آئے گا جس طرح لامہ اقبال علیہ الرحمٰ نے اپنی مستمیاں لکھی ہیں تو ان کا مقصد شعر لکھنے سے کون کی اصلاح ہے بلکہ, بلکہ خود, خود مسنوی الصاع رموز کے ابتدائیے میں لکھتے ہیں بزراز کہ مسنوی از شاعری مقصود نہیں بت فروشی بت گری مقصود نہیں ہے کشتائے انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم کہ میری شاعری کا مقصد بت فروشی اور بت गढ़نے نہیں ہے بلکہ میری شاعری کا مقصد ایک دوسرے مقام پہ کہا نغما کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ای سوئے قطار میں کشم نا کہ کہاں میں اور کہاں میرے نغمے میں تو بکھرے ہوئے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر رہا ہوں تو یہ مقصدیت تھی شاعری کی بلکہ ان لوگوں پر مذمت کی حضرت اقبال نے کہ جو اپنے شاعری کے اعلی مقصد سے آگاہ نہیں ہیں بلکہ ان کی شاعری سفلی جذبات کو ابھارنے والی ہے وہ ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ اس کو بستی کا جنازہ ہے تخیل کا شعراء کو مخاطبو کہتے ہیں عشق کو بستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار ہند کے صورت گرو افسانہ نبیس آہ بیچاروں کے آساب پہ ہے عورت سوار ان کی ساری شائری رخصار اور ظلفوں کے پیچو خم میں ہی پسی رہتی ہے اور شاعری کے جو اعلیٰ مقاصد ہے یہ ان کی نظروں سے ہمیشہ اوجل ہیں کہ شاعر تو زندگی کے گزارنے کے سلیقے اور ہے شاعری تو ایک مقدس کام ہے بلکہ اقبال کہتا ہے کہ شاعری تو جو ہے وہ پیغمبری کا ایک جز اور ایک حصہ ہے سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا ہر لہجہ دل میں ایک نیا میشر بپا رکھتا ہوں میں دا غم دیگر بسوزو دیگر آ ہم بسوز گفت مت روشن حدیث غلطوانی دار ہوش کہہ گئے ہیں شاعری جزوے پس پیغمبر ہی ہاں سنا دے پڑ کے ان کو پیغامے سروش کسی کے غم میں جلنا اور اپنے غم میں پھر کسی اور کو جلانا یہ شاعری ہے لیکن جس شاعری کا مقصد صرف لب سال کے تذکرے ہوں گے تو وہ شاعری جو ہے وہ وقت ضائع کرنے والی ہے اقبال نے کہا تھا جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے تو یہ وہ جو, جو شاعر ہیں یہ جہنم کو بھرنے والے ہیں اس لیے اپنی زبان پر اگر کوئی شعر بھی, بھی لانا چاہیں تو اس میں دیکھیں کہ مقصدیت ہے کہ نہیں اگر مقصدیت, مقصدیت ہو تو, تو پھر وہ زبان پہ لے آئے ورنہ کوئی ایسا شعر بھی زبان پہ نہ لائیں جو مقصدیت سے خالی ہو اس لیے جو شعر ہیں وہ بھی زبان کی لغزش ہے اور زبان اس طرح بھی محفوظ نہیں رہتی تو زبان کو ان سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے شعر پڑھنے کی بجائے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے زبان کی خطاؤں میں سے اور زبان کی آفتوں میں سے ایک نامناسب مزاح ہے جس کو مذاق بھی کہتے ہیں اس کا مقصد کسی کی تجلیل اور تحقیل کرنا ہے یا ویسے ہی اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور محفل کے اندر ایک رنگ باندھنے کا ذوق ہے ایسے مزہ کرنے سے منع کیا گیا ہے ہاں وہ مزہ جس میں سچائی ہو اور وہ بہت زیادہ نہ ہو محفل کو چند لمحوں کے لیے کشت زعفران بنانے کے لیے اور کسی کے اداس دل کی اداسی دور کرنے کے لیے اگر آپ مزہ کر لیتے ہیں تو یہ حضور کا طریقہ ہے کتب میں باقاعدہ ابواب موجود ہے باب و مزاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ ہمارے ساتھ مزا بھی کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرما انی لآمزہ ہو وَلَا أَكُولُوا إِلَّا حَقَّ میں مزا کرتا ہوں لیکن میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا حالت مزا میں بھی حضور حق حق بول رہا ہے جبکہ ہم جب مزاہ میں لگے ہوتے ہیں تو ایسے ایسی غلط زلط باتیں کہہ دی حضور علیہ السلام کے مذاق ایک دو مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں اور وہ بوڑھی تھی تو آکا کریم نے احساط فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو اس نے رونا شروع کر دیا چونکہ صحابہ تو جنت کے بے حد حریص تھے اور ان کی آرزو تھی کہ میں جنت نصیب ہو جائے یہ آج کا شاعر پتا نہیں یہ کہاں سے شاعری سیکھتا ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پتا نہیں تو کیڑی جنت کا تذکرہ میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے حضور دعا مانگا کرتے تھے اسی جنت کا تذکرہ جس کے بارے حضور فرمایا کہ اگر اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو یہ مانگو اس سے مطالبہ کرو اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ترقیب دی گئی اور جنت کو مانگنے اور طلب کرنے کی ترقیب دی گئی تو جو, جو شاعری قرآن و حدیث کے hey مزاج سے ٹکراتی ہوگی ہم اس شاعری کو تسلیم نہیں کریں گے اس لیے یہ اس دور کے فکنے ہیں کہ ہر غیرہ شعر لکھنے بیٹھ گئے محاورہ ہے جس کا کام اسی کو ساج جو اس کا شخص ہے اس کو لکھنا چاہیے اور بالخصوص نعت کا معاملہ تو ہے ہی بڑا نازک ایک شاعر الفی وہ کہتا الفی مشتا رہے نا تس نہ اے عرفی مت دوڑنا یہ نعت کا میدان کوئی سہرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے تو بھاگ پڑے بلکہ قدم قدم احتیاط چاہیے دیکھنا ہے اوپر بھی نہیں جانا اور دیکھنا ہے نیچے بھی نہیں آنا دو روزہ تلوار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے تو شریعت کا مزاج اگر کوئی شخص جانتا نہیں ہے تو اس کو بالکل یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو ہے وہ شاعری کرنے بیٹھ جائے پھر جو مرضی کہتا کہ ہے تو یہ جنت کی طلب یہ مومن کی آرزو ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ مومن کی آرزو ہے تو سورت کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو اس نے رونا شروع کر دیا آقا کر مسکرائے بوڑھی تو نہیں ہوگی تو, تو جوان ہوگی کیونکہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کے بڑھاپے ختم کر دیے جائیں گے اور سب جوانی میں آ جائیں گے تو جب اس نے رونا شروع کیا تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو اس دن بوڑھی نہیں ہوگی تو اس دن جوان ہوگی گویا اس کو حضور نے جنت کی بشارت بھی دے دی اور مذاہ بھی فرمایا لیکن بات بھی سچی تھی اسی طرح ایک شخص نے اونٹ مانگا تو حضور فرمایا میں تو اس کا بچہ دوں گا تو وہ کہنے لگا حضور میں نے سفر پہ جانا میں نے بچے کو کیا کرنا ہے فرمایا میں تو بچہ دوں گا تو اس نے حضور کی مجھے اونٹ چاہیے تو مسکر کے کہا, کہا, کہا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو تو اب یہ حضور علیہ السلام کا مذاہ بھی تھا اور جو ہے وہ اس میں سچائی بھی تھی. ایک خاتون نے آ کے اپنے خامد کا تذکرہ کیا کہ میرا خامت آپ کو یاد کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں حضور میرا خامت تو بالکل ٹھیک ہے اس کی آنکھوں میں سفیدی تو نہیں ہے فرمایا نہیں اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو وہ کہنے لگی نہیں حضور اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے تو حضور فرمایا کوئی شخص ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو اس بات کی سمجھ تو بات بھی سچی اور جو ہے وہ مزہ بھی ہو گیا اللہ اکبر بلکہ حضور اسلام کے مذاق سے بات چلی ہے کل بھی تھوڑا سا تذکرہ نام جو ہے وہ ایمان بتایا جاتا ہے ایک تو نومان لفظ ہوتا ہے ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی حضور ان کے ساتھ مزاق کرتے تھے اور وہ کبھی حضور کے ساتھ بھی کر لیتے تھے کیسا آپس میں پیار تھا بلکہ جب کبھی حضور اداس ہوتے نا تو سیابا اس کو ڈھونڈ کے لے آتے وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور اس کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا اور اس کے مزاج زیادہ تر عملی ہوتے تھے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ جاتا مدینہ شریف کی منڈی میں اور جو نیا پھل آتا اور اچھا پھل ہوتا اس کو خرید لیتا پھر حضور کی خدمت میں عرض کر دیتا کہ حضور یہ میں پھل آیا ہوں آپ کے لیے حضور اسے قبول کرتے خود بھی کھاتے جو صحابہ ہوتے ان کو بھی کھلاتے بھی دیتے اگلے دن دوبارہ جب وہ منڈی جاتا تو جس سے پھل لیا ہوتا وہ پیسے مانگتا اس کو بازو سے پکڑتا تو حضور کے دربار میں لے آتا اور عرض کرتا حضور وہ جو آپ نے کل پرسو پھل بھی تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہے حضور علام اس کرا کے فرماتے آب اللہ تھی لنا وہ تو ہدیہ نہیں دیا تھا ہمیں غریب آدمی ہوں ہدیہ کیسے دے سکتا تھا میں نے سوچا پھل اچھا ہے سب سے پہلے حضور ہی کھائیں تو حضور اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور خوش بھی ہوتے اور پھر دوبارہ دعاؤں سے نوازتے تو اس طرح حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ساتھ مزا بھی کر لیتے تھے اور وہ حضور کے ساتھ بھی مزاق کر لیتا ایک اور سے آدمی جس کا تذکرہ ہے پتن میں وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا دہات سے گھاس کھود کے لاتا اور مدینہ شریف میں بیچتا اور یہاں سے جو قیمت ملتی اس گھاس کی یہاں کی چیزیں خریدتا اور جا کے ان کو پھر اپنے گاؤں بیچتا تو وہ شخص جو ہے وہ حضور سے بڑا پیار کرتا تھا اور حضور اس سے پیار کرتے تھے اور حضور اس سے بھی کر لیتے تھے ایک دن حضور گئے بازار میں اس نے گھاس رکھا ہوا تھا اور بیچ رہا تھا حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کا فلسفہ بلا کیا ہے کہ میں دیکھوں تو سہی کہ یہ مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا جب بھی بیٹھو بات کرتا ہے یاد کرتا رہتا ہوں اب میں اس کی پہ ہاتھ رکھ کے دیکھوں تو سہی کہ کس نمبر پہ میرا نام لیتا ہے تو حضور علیہ السلام نے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے مجھے بتاؤ جس کی آنکھوں پہ حضور کے ہاتھ آئے ہوں گے اسے پتا نہیں چلا کے ہاتھ آئے سینے تک ٹھنڈ نہیں گئی ہوگی جس کے چہرے پہ پیچھے سے چپکے سے آگے اللہ اکبر آج ہر شخص کو اپنے پروٹوکول کی لگی ہوئی ہے ہر شخص جو ہے وہ اسی چکر میں پڑا ہوا ہے میں ایک جگہ ایک بات کی تو لوگ ہز ہو گئے اور وہ کچھ معاملہ ہی ایسا تھا لیکن میں نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناپش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کاندھ بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان جو حق سمجھتا ہوں پھر میں اس کو کہنے میں کبھی بھی بات محسوس نہیں کی ہے حضور علیہ السلام میں بیٹھتے تھے تو چہرے کی چمک سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کوئی مخصوص تو آج کل ہمارا جو اسٹائل بنا ہوا ہے تو اس پر ہمیں نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا تو کریم علیہ السلام کیسے گئے جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا آج تو ایک شخص بازار سبزی لینے جائے تو شرم محسوس کرتا ہے کہ میں تو پیر ہوتا ہوں میں تو لیڈر ہوں میں تو عالم ہوں میں تو سیاستدان ہوں یہ تو میری شان کے منافی ہے لیکن دیکھیے حضور گئے بازار میں اور, اور جا کے حضرتِ ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیئے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور دبایا اب حضرتِ ظاہر کو پتا تو چل گیا ہوگا یہ آتھ کس کے ہیں لیکن وہ نہیں بولتے بلکہ جب یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں اپنی کمر کو پیچھے کیا حضور کے سینے سے جوڑا زگڑنا شروع کر دیا اور بولتے نہیں ہیں کہ کون ہے میں کہتا ہوں انہوں نے قیامت تک نہیں بولنا تھا میاں محمد بخش عارفِ کھڑی ہیں۔ ایک بات کہی تھی لوگوں نے تو اس کا اور مفہوم نکالا ہے لیکن میں اس کا یہ مفہوم لیتا ہوں فرماتے ہیں سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیا سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیا باواں ڈر دی ماری آنکھ نہ کھولا متاں پھر وچڑ نہ حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے انہیں نہیں بولنا تھا پھر حضور نے خود فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا تو عرضے کو کس نے خریدنا ہے میں تو بہت سستا ہوں گے فرمایا ظاہر تم, تم ہمارے دیہات ہو ہم تمہارے شہر ہیں تو اس طرح حضور نے مزہ فرمایا تو مزہ فرمانا حضور کے عمل اور حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے لیکن مزہ وہ ہو جس میں سچائی اور وہ ہر وقت اگر مزا میں لگا رہے گا تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں اپ کو خال خال ایسے واقعات ملیں گے کہ حضور نے مذاق فرمایا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ابا عمر تھا انہوں نے ایک معاملہ رکھا ہوا تھا وہ مر گیا۔ تو جب وہ آیا حضور سے ملنے کے لیے عمر چھوٹی تھی تو حضور مسکرا پڑے اور فرمایا یا ابا عمر ما فعل الا اے عمر کے باپ وہ لغیر تیرے معاملے کا کیا ہوا یعنی اس کا افسوس کرنے لگے بھائی بڑا افسوس ہوا ہے۔ کہ وہ تیرا ممولہ مر گیا تو اس طرح حضور اس کے ساتھ مزہ فرمانے لگے اللہ اکبر تو یہ مزہ شریعت کے اندر جائز ہے لیکن وہ مزا جس مزا کے اندر کسی کی تحقیر مقصود ہو جو مزہ ہر وقت مزہ ہی رہے اور محفل کے اندر سنجیدگی نہ آنے دے اس سے منع کیا گیا اس سے روکا گیا ہے ایک بزرگوں کا میں نے کال پڑا ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہا بیٹا مزہ کم کیا کرو اور اگر تم کسی شریف کے ساتھ مزاق کرو گے تو اس کے دل میں حق پیدا ہوگا تمہارے لیے اور اگر کسی جو ہے وہ بخشیت سے, سے مزاق کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ فری ہو جائے گا اس لیے وہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے لہٰذا اپنے وقار کو برقرار رکھ کے مزاح بھی کرنا ہے تو مزاح میں اپنے وقار کو کبھی مجرو نہیں ہونے دینا ہے اور ہمارے سامنے مزاح کرنے کا بہترین طریقہ حضور کی سیرت ہے حضور کا انداز ہے تو زبان سے حالت مزاق کے اندر ہم جو باتیں کہہ دیتے ہیں بعض کا جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے ایک اور ہماری زبان کی بے احتیاطی ہے کہ ہم کسی شخص کا تمسخر اڑا دیتے ہیں اس کی تحقیق کر دیتے ہیں اپنی زبان سے تمسخر اڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلعہ مجید کے اندر اس چیز سے منع فرما یا <تصفح> من لا يسخر قوم من ان من ولا من ان مزاق نہ اڑائے ان کا تمسخر نہ اڑائے ان من ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان مزاق اڑانے والوں سے تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہو آگے فرمایا اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے من ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جائے وہ اس سے بہتر ہو بعض ہم کسی کے لباس پر مذاق اس کا اڑا دیتے ہیں بعض کسی کا نالا وغیرہ جو کسی کا ازار بند وہ لٹکا ہوا ہو تو یہ بعض انسان کا دھیان نہیں رہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں یہ بھی زبان کی لفزش ہے بعض کا کہ سخت بارش کے موسم میں کیچڑ ہوا ہوتا ہے اور ایک آدمی پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے اور جتنے آدمی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس کو تھامنے کی بجائے سارے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مذاق اور بعض کوئی شخص سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اچانک اس کا ٹائر پھٹ گیا اور دھماکہ ہوا تو سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یہ عام سی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تو اللہ تعالیٰ جل شان فرماتا ہے اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہو اللہ کی نظر میں تو یہ تو نہیں جانتے اس لیے ایک مت کسی کا مذاق کا انسان تو اس حوالے سے بڑا کمزور ہے ایک آدمی چلا آ ہو سارے آدمی اس کی طرف غور سے دیکھنے لگ جائے تو اس کی چال میں فرق آ جائے اور انسان اپنی عزت کے معاملے میں سخت تریس ہے اور جب اس کا مذاق اڑایا جائے کے نفرت پیدا ہوگی اس لیے اس شریعت کے ادب کو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اللہ اکبر کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو جو جو ہم نے کیا ہے سب کچھ سامنے ہوگا اللہ تعالی نے طال مقدس کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ اس وقت جب نامہ اعمال کھولیں گے تو بندے دیکھیں گے اور کیا کہیں گے یا ویلۃ ما لہذل کتاب لا یغادروا صغیرتا بلا کبیرتا الا احصا کتاب کو ہو گیا اس رجسٹر کو کیا ہو اس کے اندر کوئی چھوٹی شہر بھی نہیں چھوڑی گئی کوئی بڑی شہر بھی نہیں چھوڑی گئی سب کچھ لکھ دیا گیا یہ تو معمولی سمجھ کے میں نے گناہ کیا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹی شہر سے مراد کسی شخص پر ہسنا ہے تبسم کرنا ہے اور بڑی شہر سے مراد کسی شخص کو تمسکر کرنا اور اس پر کہا لگانا ہے تو, تو کسی شخص, شخص کو دیکھ, دیکھ کر کے تبسم کرنا انکھوں سے کسی کو اشارہ کرنا زیر لب مسکرانا اور اس کا تمس توڑانا یہ صغیرہ سے مراد ہے۔ اور کسی کو دیکھ کے کھل کھلا کے ہنسنا کہہ کا لگانا اور اس کی یوں تحقیر کرنا یہ کبیرہ سے مراد ہے۔ اگر سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں۔ کسی شخص کو دیکھا ان حالتوں کو جن کا میں نے اشارہ دیا اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری معاملات ہیں تو اس کو دیکھا بالخصوص عورتوں کے اندر شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کسی عورت کے کپڑے اچھے نہ ہوں حالانکہ کیا پتا کہ وہ بیچاری غربت کے ایام کے اندر پیسے اٹھے کر کے تو کس طرح اس نے یہ جو ہے وہ لباس بھی تیار کیا ہے یا کسی کے لباس پہ سلوٹ پڑی ہوئی ہو اس طرح صحیح نہ ہوئی ہو یا اس کا رنگ مناسب نہ ہو یا اس عورت کی شخصیت سے اس رنگ کا ملات نہ ہو رہا ہو یا وہ بیزائن پرانا ہو گیا ہو یہ عام سی باتیں تو عورتیں اس کا مزاق اڑانا شروع کر ظاہر چھوٹی بات سمجھی یا کم از کم مذاق نہ اڑائیں اس کی سر عام تذلیل اور تحقیر نہ کریں اس پہ کہہ کہہ نہ اڑائیں تو یہ اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے چہرے کے تاثر عجیب ضرور کریں یا کم از کم جو ہے وہ کسی اپنے خاص ملنے والے کو جو ہے وہ دیکھ کر کے اس کی طرف اشارہ دے کے تھوڑا سا جو ہے وہ تبسم ضرور کریں گے کہ یہ تو دیکھو یہ یہ پنڈ سے اٹھ کے اگئی ہے یہ تکیہ نوش اس کو پتہ ہی نہیں پہننے اس طرح کی جو ہے وہ بات یا کم از کم تمسخ ضرور ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بندہ, بندہ, بندہ کہے گا کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اس کتاب میں کوئی بڑی بھی نہیں چھوڑی گئی تو کہا چھوٹی سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ کسی مومن کو دیکھ کر جو تبسم کیا تھوڑا سا ہسا تحتیراً وہ چھوٹی چیز کی صورت میں لکھی ہوگی اور, اور کسی مومن, مومن کو دیکھ کر جو, جو کہا لگایا وہ بڑی برائی کی صورت کے اندر لکھی ہوگی اور, اور بندہ پشتائے گا یہ تو میں سمجھتا ہی کچھ سمجھ نہیں تھا لیکن یہ بھی لکھا گیا تو زبان کے ساتھ جو, دل جو دل ہے وہ اس انداز کے ساتھ کسی مومن کی تحقیق کریں یا اس کا تمسر اڑائیں تو یہ بھی سخت منع فرمایا گیا بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی امام غزالی فرماتے ہیں من لم مناہم جس نے کسی مومن کو کسی ایپ پر آل دلائی جبکہ جب کہ وہ اس ایپ پر توبہ کر چکا تھا تو حضور فرماتے مرنے سے قبل قبل, قبل اس گنا میں وہ شخص بنا خود بنا ضرور بنا مبتلا ہوگا بعض بات بچپنے میں بج لڑک پنے میں زندگی میں بہت گناہ ہوتے بڑے عجیب و غریب کام بھی بندوں سے ہو جب وہ شخص توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں کے لکھے ہوئے دفتر سے بھی مٹا دیتا ہے لیکن لوگ اتنے سخت ہیں کہ لوگ ساری زندگی جان نہیں چھوڑتے وہ کیا کسی نے کہا تھا لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کہ پن بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگ کبھی نہیں چھوڑتے کسی کے باپ دادے میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بھی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں بچپنے میں کوئی کوئی کتا ہی ہو گئی ہو چاہے اس کا کل گنا سے نہ بھی ہو بچپنے کا بھول پن ہو تو بندے اس کو بھی نہیں چھوڑتے اس لیے کہتے ہیں جو لگوٹیا ہوتا ہے اس سے بڑا ڈرکتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ وہ ماضی کو جانتا ہوتا ہے تو وہ رسوہ کر دیتا ہے ظلیل کر دیتا ہے تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیجئے جس شخص نے کسی شخص کو کسی گناہ پر آز دلائی جبکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا تھا توبہ کر چکا تھا تو مرنے سے قبل وہ شخص اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوتا اللہ اکبر تو یہ وہ لوگ جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یہ بھی بہت بڑی آفت ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ حکم ہوگا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور وہ دوڑ کر کے گناہ تو بڑے ہوں گے لیکن دوڑ کر کے جنت کی طرف جائیں گے کام بن گیا جب قریب جائیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے پھر ان کی خوب جو ہے وہ وہاں رسوائی ہوگی تو وہ لوگوں کو مذاق کیا کرتے تھے اور لوگوں کا تمس اڑایا کرتے تھے آج ان کا تمس اڑایا جائے گا اور اس انداز کے اندر جو ہے وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کیا جائے گا زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جس سے زبان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں راج کی بات بتائے تو اس کے راج کی بات کی حفاظت کرو یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہیں راز کی بات بتا گیا تو اس کے اٹھنے کے فوراً بعد آپ بندہ ڈونٹتے پھرتے ہیں جس کو بتائیں وہ آپ کے پاس امانت رکھ کے گیا ایک حدیث کے الفاظ باتیں درمیان امانت تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے تو آج کل یہ ہے کہ بعض بندہ کسی کو راز کی بات کہتا ہے اور اس کو اپنا سمجھ کے کہتا ہے لیکن وہ کئی لوگوں تک اس بات کو پہنچا چکا ہوتا ہے اور ہر ایک کو یہی تاکید کرتا یہ میں تیرے ساتھ کی ہے آگے کسی کے ساتھ اس کا بھی تو کوئی ایسا قریبی ہوگا نا جس کے ساتھ وہ خاص کر کے جو راز کسی کو دیا اس کو راز نہ سمجھے وہ پھر شاہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں سینے کے اندر کھٹکتی ہیں اور انسانوں کے اندر دکھ بنی ہوئی ہوتی اگر کوئی بھی نہ ہو کہ جس کو بیان کریں تو پھر اندر گھٹن کا شکار ہوگا اور تکلیف بڑھتی چلی جائے گی اس لیے لوگ آسرا ڈونٹتے ہیں کہ کوئی پیار والا ملے کسی کی زبان سے ہمدردی کے دو بول سنے تو اپنا سب کچھ اندر اس کے سامنے رکھ دیا لیکن وہ آگے پھر رسوا کرتا پھرتا بعض کا لوگ بلیک میل بھی کرتے ہیں. اس لیے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ کسی کے راز کو افشا کرنا بلکہ میں نے کسی دانش مند کا کال پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ راز دان وہ ہونا چاہیے جس کو راز بتا کر یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ بات راز والی ہے یعنی وہ اتنا سمجھدار ہو کہ خود ہی سمجھے کہ یہ بات راز والی ہے میں نے کسی کے سامنے نہیں کرنی ہے تو یہ زبان کی مصیبتوں راختوں میں سے ایک آفت ہے کہ زبان کسی کے راز کو محفوظ نہ رکھ سکے زبان کی حفاظت جھوٹ سے چاہے وہ قسم کی صورت میں ہو یا قول کی صورت میں ہو یہ کرنی چاہیے اور یہ زبان کی بدترین لغزش ہے کہ زبان جھوٹ بولے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القذب و ينقص الرزق کا جو کذب ہے جھوٹ ہے وہ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے ہم نے اس فن سے بڑا رزق اکٹھا کر لیا۔ اگرچہ مقدار میں اس کی تعداد کافی بھی ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور دردناک عذاب میں مبتلا وہ تین اشخاص کون ہیں شیخن زانن ایک بوڑھا زانی جو بوڑھا ہو گیا لیکن بدکاری نہیں چھوڑے دوسرا شخص وہ مالک ان اور جھوٹا بادشاہ حکمران ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیسرا شخص وہ آئل ان اور وہ آدمی کہ جو غریب بھی ہے کنگال بھی ہے اور تکبر بھی کرتا ہے آکڑ بھی بڑ بڑی ہے تو یہ تین تیمیز اشخاص تیمیز ایسے تیمیز ہیں کہ اللہ نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا نہ پاک کرے گا نہ کلام کرے گا بلکہ دردنا کذاب میں مبتلا کرے گا اور ایک دوسری حدیث, دلس حدیث دلس کے اندر جو ہیں وہ تین اور اشخاص کا تذکرہ کیا جن کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ایک وہ شخص جس نے کسی کو کوئی خیرات کی اور بعد میں اس کو جتلایا ایک وہ شخص دوسرا شخص آتا جس نے جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچا اور اس سے جو نفع ہوا اس سے خیرات کرتا ہے اس سے مسجد بنوارا ہے اس سے مدرسہ بنوارا ہے اس سے ہاسپٹل تیار کروارا ہے جبکہ اس مال کو جو بیچا ہے جس کا یہ نفع مل ہے اس کو جھوٹی قسم کھائی تھی اور اس پہ سواب کی امید رکھتا ہے اور تیسرا وہ شخص وَالْمُسْبِلُ عَزَارَهُ اور جو, جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹکنوں کے نیچے لٹکاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اور حدیث صحیح سیاستا سیاستا سیاستا ہے سیاستہ میں ہے بند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا اور جتنی جگہ اس نے گھیری قیامت کے دن اتنی جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے تو اگر کوئی شخص جس کا پیٹ بزرگ ہو اور اگر وہ اپنی شلوار کو یا جی تے کو کو باندھے اور وہ ڈھلک کر نیچے آ جائے اور مجبور ہو تکبر کی وجہ سے ایسا نہ ہو تو اس کے لیے اجازت ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالی عنہ کا پیٹ بزرگ تھا انہوں نے عرض کی حضور میری جو, جو تائب بندہ وہ ڈھلک کے نیچے آ جاتا, آ جاتا آ فرمایا تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں تو اگر کوئی ایسی پوزیشن کسی کی ہو تو اس سے دگر ہے لیکن اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے تو پھر وہ تکبر کرنے والا ہوگا جو جھجک محسوس کرتا ہے کہ اگر میں ٹخنے ہوئے تو لوگ وہ تکبر کرتا ہے جس نے اپنی شلوار کو سے نیچے کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اب یہ کتنا بڑا جس سے ہم گریز کرتے ہیں ابھی جائیں تو اپنی شلواروں کو جو ہے وہ لپیٹ کر کے نہیں کھینچ کر کے لپیٹنا جو ہے یہ کفے صوب ہے اور یہ بھی مکو ہے تو کھینچ کر کے اپنے ٹکنوں کو ننگا کریں اور کوشش کریں کہ جب درزی کو اپنا ماپ وغیرہ دے تو اس وقت ہی اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھے اس پر کسی کے تانے سے نہ ڈرو بلکہ یہ حضور اسلام کا فرمان ہے اور جن کی طرف اللہ رحمت نہیں کرے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس شخص نے جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچا تو اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے رزق میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں اللہ اکبر ایک حدیث سنیے اور یقیناً آپ کو ٹھنڈ پڑے گی اور میں بھی اس حدیث شریف کو پڑھ کے رات جھومتا رہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا ما کہا میرے امتی اگر تجھ کو چار چیزیں مل جائیں دنیا کی اور کوئی چیز بھی تیرے پاس نہ ہو تو تجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے وہ چار چیزیں اگر تیرے پاس ہے تو ساری کائنات تیرے پاس ہے وہ چار چیزیں کون ہیں صدق حدیث ایک تجھے سچی بات کرنے کی عادت ہے یہ دولت ہے تیرے پاس وحفظ الامانہ اور امانت کی حفاظت کرنے کی اگرادت ہے وحسن و کے اور تیرے پاس اخلاقِ حسنہ ہے اچھا خلق اللہ نے تجھے دیا ہے وعفت و تامہی اور تیرا رزق پاک ہے تیرا لکمہ پلیت نہیں ہے لکمہ مشکوک نہیں ہے لکمہ پاک ہے کہا اگر یہ چار چیزیں تجھے مل گئیں تو دنیا کی اور کوئی چیز بھی تجھے نہ ملی تو پریشانی نہیں ہے اب میں اور آپ یہ یہ چار چیزیں ہمارے پاس ہیں اگر زبان سچ والی ہے اور امانت میں کبھی ہم خیانت نہیں کرتے کوئی امانت رکھتے تو ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ہم لٹا سکیں اور ہم اکڑ مزاج نہیں ہیں خلق والے اللہ تعالی فرمائے لو کنت فذن غلیظ القلب من حول محبوب اگر اپ شروع ہوتے تنگ مزاج ہوتے ماتھے پہ شکنے لانے والے ہوتے اتنے لوگوں کا ہجوم اپ کے گرد تو نہ ہوتا کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کے نے نے نے ساری دنیا کر لی. <سؤال> یہ کا جس کو حسن خلق مل گیا، بہت بڑی دولت مل گیا. ہی اور جس کا رزق پاک ہوا یعنی رزق مشکوک نہیں رزق پاک یہ چار چیزیں جس کو مل گئی اس کو ہر شے مل گئی تو اگر قول اور قسم میں کسی صورت میں بھی جھوٹ آ گیا تو یہ زبان کی من جملہ آفتوں میں سے ایک آفت ہے زبان کی ایک آفت الغیبہ غیبت کرنا ہے کسی شخص کے اندر کوئی ایب ہو تو ایب کو اچھالنا او اور بیان کرنا اس کی پسے پشت غیبت ہے عرض کی گئی کہ فلاں میں تو یہ ایب ہے تو کہا تبھی تو غیبت ہے کہ عیب ہے اگر عیب نہیں ہے پھر بیان کرو گے پھر تو بہتان ہوگا اگر کسی میں کوئی عیب نہیں ہے اور آپ اس پر وہ ایب لگاتے ہیں تو وہ تو بہتان ہے وہ غیبت نہیں ہے غیبت وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایب ہے اس ایب کو اس کی پشت کے پیچھے اچھالا جائے اور اس کا مقصد کوئی نہیں اگر تو اللہ ظلم جس پہ ظلم ہوا ہے وہ عدالت میں اگر کہتا تو کوئی وہ غیبت نہیں ہوگی کسی کی شر سے جو ہے وہ بچانا مقصود ہو تو پھر بھی غیبت نہیں ہوگی یا ایسا شخص کہ جو ظالم حکمران ہے یا فاس کے مول اس کی غیبت بھی مامے غزالی کہتے ہیں غیبت نہیں ہوگی اور اس کی تائج میں لائے من الکا جلباب الحیاء حیا انج فلا فلاحی بتانا جس نے حیات کی چادر اپنے چہرے سے اتار پھینکی اس کی کوئی غیبت نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو بے حیا ہو گیا اور معاشرے کا ناسور بن گیا لوگوں کو بچا سکتے اسے تو بچاؤ اور اس سے دور ہٹاؤ تو, تو, تو جس نے حیات کی چادر اتار کے پھینک دی فلاحی بتانا اس کی ہمت نہیں ہے ویسے غیبت بہت سخت گناہ ہے بلکہ ایک حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ حضور نے فرمایا غیبت سے سے ہے ہے ہے وہ زنا سے بھی زنا اتنا نہیں ہے جتنی غیبت اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے مجید اندر ایک مثال سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے مردہ بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانا پسند کرتا ہے قرآن کہتا ہے ری تو تمہاری طبیعت اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی تو جب تم اس کو پسند نہیں کرتے تو اپنے مومن بھائی کی غیبت پسند کیوں کرتے ایک غزوہ تھا تو دو سے آپس میں ایک تیسرے شخص کی بات کرنے لگے اور کہا وہ بہت زیادہ زیادہ والا ہو تو یہ تھوڑی دیر کے بعد بھوک نے تنگ کیا تو سالن کی تلاش میں نکلے گئے اور حضور علیہ السلام کے خیام کی طرف آئے حضور کو دیکھا ترض ہم سالن کے طالب ہیں تو فرمایا ابھی تو تم نے گوشت کھایا اور اب سالن مانگ رہے اگر کسی حضور ہم نے تو نہیں کھایا کہا تم نے اپنے بھائی کی حیبت نہیں کی اور کہا غیبت کرنا بھائی کا گوشت نوش کے کھانے کے مترادف ہے۔ حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا وہ اناوم ہے یعنی بہت زیادہ سونے والا ہے۔ وہ تو ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے غیبت کے زمرے میں رکھا اگر ہم اپنی زبان کو عیبت سے روک لیں اور بہتان تراشی سے روک لیں اور ایک دوسرے مومن کے بارے ہمارے جذبات ہوں تو بتائیے ہمارا معاشرہ جنت, جنت نہیں بنے گا تو ہم تو, تو اپنی, اپنی زندگی, زندگی کو کیسے ڈھال رکھا, رکھا ہے اللہ اکبر تو غیبت کرنے والا جو ہے وہ بڑا سخت مجرم ہے اور یہ بھی زبان, زبان کی آفتوں, دل دل دل آفتوں دل میں, میں سے ایک آفت ہے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ان نمیما چگلی ہے یعنی غیبت اور چیز ہے چغلی اور چیز ہے لیکن دونوں پسے پشت ہوتی ہیں غیبت کا مقصود بس اس کا عیب بیان کرنا ہے اور چغلی کا مقصد یہ ہے کہ ایک کی سن کے دوسرے کو بتانا ہے کہ وہ تیرے بارے میں یہ کہتا ہے اس طرح جو ہے وہ ان کو آپس میں لڑانا ہے اللہ تعالیٰ کی خصلتیں بیان کرتے ہو ہم بن یہ بدبخت جو ہے یہ جو آپ کے مقابل کھڑا ہوا ہے اور جس نے آپ کو مجنون کہا ہے محبوب یہ تو ہے چغل بہت اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کے طور پہ اس کی چغلی کا تذکرہ کیا کہ یہ تو بڑا خور ہے چغل خور کا کیا اعتبار ہوگا اس لیے جو ہے وہ چغلی انتہائی بڑا اور کبھی جرم ہے اور یہ بھی کبای میں سے بڑے میں سے زبان کی آفتوں میں سے آفت المدا ہے یعنی کسی شخص کی آپ ناجائز تعریف کرتے ہیں آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مقصد ایک تو یہ ہے استاد شاگرد کی تعریف کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس کو شوق اور زیادہ ہو یہ منع نہیں ہے اور اسی طرح کسی شخص کی طبیعت کے اندر تعریف سن کر تکبر پیدا نہیں ہوگا تو اس کی آپ اگر تعریف کر دیتے ہیں تو کوئی حرف نہیں لیکن اگر اس سے دنیاوی مقصد کو حاصل کرنا ہے یا محض کو مقصود ہے تو پھر حضور کا فرمان سن لیجئے فرمایا کہ تمہارے منہ پر تمہاری تعریف فرمائے وہ صوفی وجوہ المادحین اتراب تم اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو یہ بھی زبان کی اپتی ہے کہ اپنے ذاتی نفع کے لیے ایک شخص کی تعریف کرے وہ اس تعریف کا اہل بھی نہیں ہے دوسرا اس تعریف سے پھول رہا ہے اگر کوئی شخص کسی تعریف کا اہل بھی ہے لیکن اس تعریف سے اس کا نفس موٹا ہوا ہے اس کے کانوں کی غذا سے اس کے نفس کو تسکین پہنچ رہی ہے تو پھر اس کے سامنے بھی اس کی تعریف نہ کرے ہمارے جو نقیب رات یہ ان کے لیے بڑی اہم سمجھنے والی بات ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی تعریف میں ہم زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ہم کھلے دل کے ہیں یہ کھلا دل ہونا نہیں ہے یہ منافق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھوکا ہے اس بات کا کہ میری تعریف کی جائے تو اس کی بھی پھر تعریف کی جائے تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا اور یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کسرت کے ساتھ سوال کرنا بس اد ادھر کی باتیں پوچھتے رہنا اس پر ایک روایت موجود ہے نہا رسول اللہ اللہ سوال حضور نے کیلو کال سے مال کو ضائع کرنے سے اور کسرت کے ساتھ سوال کرنے سے منع فرمایا بنی اسرائیل کو کم ہوا تھا گائے زباں لیکن انہوں نے کہا وہ گائے کیسی ہے رنگ بتایا پھر کہا عمر کتنی ہے عمر بتائی پھر کیسا بتایا کہ وہ یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی تو اب وہ پوچھتے گئے شرائط بڑھتی گئیں اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ پھر وہ جو شرائط دے دی گئی تھی اس سے ہٹ کر گائے قبول نہیں ہو سکتی تھی تو نتیجہ تن جو ہے وہ انہوں بڑے مہنگے داموں کے اندر جو ہے وہ گائے خریدنی پڑی تو جو, جو سوال کرتے رہے گائے مہنگی ہوتی گئی اس لیے حضور نے کیلو کال سے اداعت المال سے اور کثرت السوال سے ان تین چیزوں سے منع فرمایا زیادہ سوال بھی نہ کرو اور مال کو ضائع بھی نہ کرو آج کل وہ کل میں نے اشارہ دیا تھا ہم شادی بیاہ کے موقع پہ بہت زیادہ اناج ضائع کرتے ہیں اور یہ ہمارے جو ہے وہ سٹیٹس اور فیشن میں آ گیا ہوا ہے اور ہم اگر پلیٹ صاف کرے تو کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بچارہ بھوکا آ گیا کہیں سے آج اگر کوئی اچھائی کرنے لگے اچھائی پہ ملامت ہوتی ہے ایک دور تھا برائی پہ ملامت ہوتی تھی دور ملاقت ہوتی ہے تو حضور نے شروع کرو اور زندگی گزار لو یہ زندگی روز روز نہیں ملے گی بڑی غنیمت زندگی ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارے اور موت کے قریب ہو رہے ہیں اس سے قبل کے وہ وقت آئے ہمیں اپنی زندگی کا کشید کرنا چاہیے تو آج کس نشست کے اندر اور بھی بہت سارے رنوانات ہیں زبان کے حوالے سے لیکن وقت کی مجھے ملحوظ رہی ہے تو زبان کو پاک رکھیں اپنی زبان سے کوئی جھوٹ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی چیز جس سے کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اپنی زبان کو روکیں کفے لسان کریں اور زبان کی حفاظت کریں قیامت کے دن جو ہے وہ زبان کے بارے میں جو ہے وہ سوال بھی ہوگا اور زبان کی وجہ سے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے۔ کل میں نے روایت اپ کے سامنے رکھی تھی۔ حضور نے فرمایا جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے تم اس کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کریں اللہ تعالی نے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ سب سے بہتر علاج تو خاموشی ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار آپ نے جو ہے وہ 100 کہ بیٹا تیرے پاس موتیوں جیسے لفظ بھی ہوں پھر بھی تو نہ بولنا خموشی اختیار کرنا تو اس لیے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو کنٹر رکھیں بالخصوص زبان سے کوئی ایسا لفظ بیان نہ کریں جس کا کوئی مقصد متعانہ ہو اللہ مجھے آپ کو جو کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطاف ہے آفاق کے ہر ہر گوشے میں آن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر میں جا کر دم لینا